اما السلام <سؤال> <سؤال> علیکم گھا گھا گھا گھا گھا بندہ ناچی گھروں میں بیٹھے دوستوں سے دو موضوع پر کلام کرانا چاہتا ہے ایک تو گلشتر آ رہا کینیڈا میں مکین کے ڈراپٹر کر کورونا وائرس آئے مقابلے بیاں उस میں آیا ہے اس بیاں اس ڈاکٹر حدیث پاس کے ساتھ زور مان جاتی تھی اور خاندان اس کی غلط بیان بھی حدیث مبارک میں سے لفظ ان کو بدل اس کے ساتھ بعض بازا حضرات جو اس وائرس کے متعلق احتیاطی تدابیر کے نام پر فسابری اور غیر شہری شدابی لوگوں کو پیش کر کے ان کو کرتے ہیں خدا رسول اور دیگر نظام کی طرف صالحین کی طرف دوسرا مسئلہ مصر فسادی فساد اور غیر تدابیر کو یہی آگے ظاہر کرنا ہے کہ یہ تدابل شریعت بلا بلا بلا کے خلاف بتائی جا رہی ہے اسلام کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے اسلام کی طرف منسوخ کیا یہ دو بکروں ایک موضوع کینیڈا کے مقیب ڈاکٹر سے اور دوسرا غلط تدابیر فسادی گئی شریف تدابیر پریشان بل تدابر ان کو اسلام کے ساتھ سلف صالحین کے ساتھ جو جب کہ ہیں وہ یورپی سر انگریزیاں ان سے متعلق یہ دو چیزوں سے متعلق آج اس وقت آپ سے مراتب ہو رہا ہے پہلا موضوع اور پہلا مسئلہ مکھی میں حدیث کے ساتھ ظلم و زیادتی اور خیال مسلم شریف ہے شریف بار بار بار بار لیا انہی سے کچھ احادیث سے مبارکہ پیش کی جن کا ہو جائے اور دوسرے لوگ اس عرصے میں اس سے محفوظ ہو جائیں جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا اب یہ کانسیپٹ آئسولیٹ ہو جانے کا اور دوسروں سے اپنے آپ کو کٹ آف کر دینے کا اور فزیکل کانٹیکٹ ختم کرنے کا یا کلوز کانٹیکٹ ختم کرنے کا یا آپس میں مکس اپ ہونے کو ختم کرنا اور بالکل تنہائی میں چلے جانا یہ حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل دیا تھا جو علاج آج میڈیکل سائنس نے تجویز کیا اور جس پر عمل ہو رہا ہے اسی پر چائنا نے عمل کیا ہے اس پر اٹلی نے عمل کیا ہے اور باقی ممالک بھی اسی پر عمل کر رہے ہیں تاکہ اس سے قابو پایا جائے یہ چودہ سو سال قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایگزیکٹلی exactly کوارنٹین کا آئسولیشن کا حکم فرمایا تھا اب میں صحیح مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں باب تعاون و تیارت ول کہنا و نح اور حدیث نمبر ہے میں نے پہلے کوٹ کیا بائیس سو اٹھارہ یہ حدیث ہے حضرت عامر بن سعد میں بن نبی وقاص سے مروی ہے حدیث میں بیان کر چکا ہوں میں آخری ریلیونٹ الفاظ پڑھ رہا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیضہ اگر تم سنو کہ یہ وبا کسی ایک ملک یا شہر میں موجود ہے فلاں تو اس ملک میں داخل نہیں ہونا اس طرف سفر نہ کرو اس ملک میں داخل نہ ہو رک جاؤ فیضا واقع بردن و ان اور اگر یہ پہلے کسی ملک یا شہر میں موجود ہو یہ وبا پھوٹ پڑے اور آپ پہلے سے اس میں موجود تھے فلا تخرجو آکل اسلام نے فرمایا فلا تخرجو اس ملک سے پھر باہر نہ نکلو اللہ فرارن ہو یہ جو میں حدیث صحیح مسلم کی دوسری روایت کر رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے آکل اسلام نے فرمایا کہ پھر تم اس ملک سے باہر نہ نکلو لا یخر جکم اللہ فرار ہو کوئی چیز تمہیں اس ملک سے اس شہر سے اس خطے سے باہر نہ نکالے سوائے اس کے اللہ فرار من ہو کہ تم وہاں سے نکل کے آئسولیشن میں چلے جاؤ اگر کوارنٹین میں چلے جاؤ آئسولیشن میں چلے جاؤ لوگوں سے کٹ آف ہونا مقصود ہو تاکہ آپ کا فزیکل کانٹیکٹ نہ رہے تو لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو دور کر لو ایسا بندوبست ہو تو اس کی وجہ سے اس شہر کو چھوڑ کے کسی آئسولیشن پلیس پر کوارنٹین کے طور پہ جا سکتے ہو اور اگر یہ آپ کی آئسولیشن نہیں ہے تو پھر ایک آبادی سے نکل کے دوسری آبادی میں ہرگز نہ جاؤ کیونکہ یہ وائرس کیری کرو گے دوسرے لوگوں کے لیے یہ تو سی بخاری اور مسلم کی حدیث تھی متفق علیہ جو میں نے کوٹ کی پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی کتاب و طب ہے باب لاہ مہ حضرت ابو سلامہ روایت کرتے ہیں ابی صالح ماتا سامیہ آبا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد ویقول قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یوردن ممرد علی مسححح حضور السلام نے فرمایا لا یوردن ممرد علی مسححح اس کے دو معنی ہیں پہلا معنی جو بالکل لغت کے اعتبار سے کلیر ہے وہ یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے ممرد یہ باب افعال امراض میں سے ہے ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ دوسرے کو مرض لگا سکتا ہے کنٹیجیس ہے اس کی مرض دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے جیسے کرونا وائرس ہے یا تعاون تھا یا اس طرح کے کئی اور کنٹیجیس ڈیزیزز اور النیسیز ہیں فرمایا جو شخص ایسا مریض ہے جس کی مرض دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے وہ صحت مند آدمی کے قریب نہ جائے یا صحت مند آدمی اس کے قریب نہ جائے ان کا فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھیں اس کا مطلب ہے مسافہ نہ کریں مل جڑ کے نہ بیٹھے انادی سے مبارکہ میں سے جس حدیث بات بات خصوصی زیادتی کی گئی بخاری شریف اور مسلم ناچی جناب کے سامنے پیش کرتا ہے یہ حدیث نمبر بخاری کا ستاون اس کے ساتھ یہ دو اور مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ل کافی ساریاں وہ بھی میں جناب کو نمبر بتا دیتا ہوں وہ بھی تاؤ کے حوالے سے بائیس اٹھارہ تکرار کے ساتھ پھر تکار کے ساتھ یہی نمبر چمبر بائیس آئی مسلم شریف کا اور بخاری شریف کے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں دو نمبر صحیح ہیں ان مبارکباد دیش جو معنی مطلب ہے پہلے اگر جو سنا چکا ہوں لیکن اس وقت مناسبت سے بیان کرتے تو بخاری شریف میں پہلی روایت اسامہ بن زید رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ سے دوسری جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آؤف راؤ تعلق پہلی حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا جب سنو کہ نو کسی زمین میں موجود ہے تو اس میں نہ جاؤ اور جب کسی زمین میں آ جائے اور تم اس زمین میں موجود ہو اس علاقے میں موجود ہو اس علاقے سے نکلنا گرانا عربی بھارت یہ ہے سمے فلا تب سنو ہا وہ فلا منها سیدنا عبد الرحمان بن آؤ ابزی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ اس کے الفاظ یہ ہے دلوقتي اذا سمعتم به فلا, فلا رن اس حدیث شریر میں فرارا منہ کے لفظ زیادہ ہے جب تاؤن سنو کسی زمین میں تو وہاں آؤ آو نہو جب تمہارے ہوتے ہوئے تاؤن آ جائے تو وہاں سے جاؤ نہیں ہو اس سے بھاگتے ہوئے تاؤ سے بچنے کے لیے یہ <BLACK> بخاری شریف کی دوسری عدیب تھی لفظ اس سے فرار کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے تعاون سے وبا سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا اس میں جس کا صاف مطلب ہے کہ وہیں رہو جہاں پر ہو وہیں رہو تاؤن آ گیا بابا آ گئی کو چھوڑ کر بچ جاؤ اس ڈر سے کدھر آ گئی ہے بعد میں آ گئی تو بچ جاؤ یہ نہیں سوچنا اس نیت سے نکلنا نہیں اور نیت سے نکلنا ہے تو پھر تمہیں کوچنے کے لیے نہیں نکلنا اور اور اور اور کوئی اچھا علاقہ ہے وہاں جا کر رہنا چاہتے ہے تو ٹھیک ہے آپ کو وہ علاقہ پسند ہے دل وہاں پر خوش ہوتا ہے وہاں پر جا کر رہو ٹھیک ہے رشتے داروں سے ہے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہے جیل مقصد کے لیے باہر جاتے لیکن مقصد اس مقصد کے لیے وہاں سے ٹاؤن اور وباس وقت بخاری شریف کی روایت حیرت اگر آپ کہیں begun... تو آپ کو اس کی تصویر یہ دیکھیں بخاری کے مسلم شریف جتنی شریف شریف شریف حدیث ہے اس کی جتنی ہیں مختلف سندوں کے ساتھ اب وہ پیش کرتا ہوں اور ان کے لفظ لوگ کرتا ہوں جس جس جنم جن جن جن جن جن جن لفظوں کا مطلب وہی بنے گا جو میں نے حضرت کا بناؤ کہ لفظ فرار آپ کو قدرت اسامہ روایت مسلم شریف کے اُسامہ بین جائد فلا تخرجو شرارمن ہے <تصفح> یہ پہلی روایت امام رفت نے تھے اس دوسری روایت اور سند کے ساتھ حضرت السامہ بن سے سند اور ہے حدیثے کی چل رہی ہے سند اور ہے روایت اس کو اور کہہ سکتے ہیں حدیثے کی چل رہی ہے روایت اور ہے سنت اور راوی وہی ہیں حضرت اسامہ بن دیر صاحب <تصفح> <بھی> وہی نہیں <تصفح> اس کے اندر ہے تم بھی فلا تد فلویدا واقع بأرض وانتم فلا منو. اب اردوان تم بہار فلا تفرو میں ہو اب فرارو کہ لفظ نہیں ہے اس روایت اور صد میں لفظ آ ہیں فلا تفرو میں یہ نہ ہی کرسی اس <سؤال> سے بھاگو نہیں اس میں صاف آ گیا اس میں صاف رکاوٹ آ گئی کہ جہاں تعاون آ جائے و با واقع ہو جائے وہاں سے بھاگو نہیں آپ اسلاتوں تسلیم نے فرمایا وہاں سے پلا تفیرو میں لو اس سے بھاگو نہیں یہ لفظ بتا رہے ہیں پلا تفیرو کی نہی بتا رہی ہے اس سے بچنے کے لیے موت سے بچنے کے ایک اور روایت حدیث کی ہے روایت اور مسلم میں اس کے لفظ میں ہے فلاں فروج مینہ فرارم مین الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں راوی نے مانا نقل کیا لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن فرارم مین ہو فلا تفروجو مینہ فرارم مین ہو یہ اور روایت پھر اور روایت آ گئی سند اور روایت آسلم اس میں پھر آخر میں آ فلا فلاں فروجو فرارا اب تھوڑا لفظ تبدیل ہو گیا مینہا آ فرارا بعد میں آ گیا پہلے پھر آ رہا ہو تھا وہ ضمیر کا مرضی اب تعاون بن رہا تھا اب ہا آ گیا ہا زمیر کا مرضی اب مطلب پھر بھی وہ یہ کہ اگلی روایت امام مسلم کے پاس وہ ہے اس کے لفظ ہیں فلا یخر جن ہل فرارو مین فلا یخر جن ہل فرارو مین سے فرار اس کو ہرگز گز نہ نکالے اس زمین سے دیکھ رہے ہیں معنی میں اتفاق ہو رہا ہے روایتیں جتنی مختلف ہو رہی ہیں لیکن مانا مطلب ایک ہی چل رہا ہے ایسے ہے نا آگے پھر روایت آ گئی پلا تخرو جم میں ہو آخری روایت اس باب میں اللہ امام مالک سے یاہیا بن یاہیا نیشا پوری یہ شیخ ہیں مسلم کے اور مسلم شریف امام مسلم کے شیخ ہیں امام مالک سے یہ روایت کر کے ان کو دیتے ہیں یہ یا بن یاہیا نیشا پوری ہیں امام مسلم کے شیخ ہیں آخری روایت ان کی یعنی امام مسلم کی جی. فلاں تفر و جہ مسلم شریف کی آپ نے اتنا روایتیں دیکھی پلیز ان سب روایات میں ایک ہی مانا آ رہا اور لفظوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ مانا کیا ہے کہ روکا جا رہا ہے اس علاقے سے نکلنے سے کہ جس علاقے میں تعاون بابا وغیرہ آ جاتی ہے کیا, کیا. آپ علیہ صلاح اللہ منع فرما رہے ہیں تو اس علاقے سے جانا چاہیے دوستو یہ صحیح ہے ان کی تمام روایتیں اس معنی کے متعلق میں نے آپ کو سنا دی مقیم میں کینیڈا صاحب نے عجیب ظلم کیا کہ صحیحین کا حوالہ دیتے رہے حضرت یہی بخاری مسلم کا اور بار بار یہ کہتے رہے کہ میں بخاری مسلم کے لفظوں کا مطلب صحیح قطعی بتا رہا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں یہ لفظ ہیں پھر لفظ اب وہ جو وہ لفظ پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں وہ لفظ حضرت بار بار یہ پڑھ رہے ہیں لا یوخر الا الفرار من کہ تمہیں وہاں سے اور کوئی مقصد اس وبائی علاقے سے تاؤن کے علاقے سے نہ نکالے صرف اور صرف ایک ہی مقصد تمہیں نکالے وہ ہے تاؤن سے بھاگنا یہ بار بار لفظ یہ قلب میں محفوظ ہے بار بار بولا لفظ پڑے جا رہے ہیں کہ لا جو الرار ہو یہ بار بار ل میرے دوستوں دوستو, دوستو. ناشیر, ناشیر, ناشیر،, ناشیر جب بار وہ, بار وہ, وہ, وہ, وہ یہ لفظ, جی لفظ, جی لفظ تو حیران ہو گیا یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے بخاری مسلم حدیث تو کچھ کہہ رہی ہے علماء کچھ کہتے ہیں سارے محدثین سب کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ ایک عجیب مانا مطلب نکالا جا رہا ہے اور یہ ایک حدیث کے لفظی عجیب پیش کیے جا رہے ہیں یہ کیا حیران ہو گیا میں کہ اتنا بڑی خیالت اب اب ایسی خیانت حدیث میں اور ایسا ظلم حدیث کے ساتھ اس موصوف سے کوئی بائید بھی نہ تھا اور بدید بھی نہیں کیونکہ میں نے ایک اور کلپ اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے جس کے اندر ممتاز قادری کے مسئلے پر وہ حضرت کہتے ہیں کہ کتاب الفطر عل مذاہب الرباح میں لکھا ہے غالب حنفیوں کے مذہب نام لیتے ہوئے یہ لفظ بولے گئے کہ قرآن مجید کو اگر کوئی غصے میں آ کر گندگی میں زمین پر پھینک دیتا ہے تو کافر نہیں ہوتا جب میں نے یہ سنا کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا بڑی زیادتی فقہ کے ساتھ یہ تو کسی مسلمان عام شخص سے بھی ممکن نہیں کہ اس کے منہ سے یہ بات نکلے یا اس کے دل میں اس چیز کا خیال گزرے کہ کوئی آدمی قرآن کو غصے سے نیچے پھینکے اور پھر وہ کافر نہ ہو اور وہ مسلمان عام شخص مام مام یہ سمجھے وہ کافر نہیں ہوتا یہ تو عام شخص مم سے ممکن نہیں ہمارے عیمہ اکرام فوکا اسلام سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایمان سے کہتا ہوں اس کی میں اور یہاں لاہور کے ایک ڈاکٹر نے اس کا رد بھی کیا تھا یہ وہ کتاب ہے کتاب الفط المذاہب الربا یہ میرے پاس احیاء التراث سے کی ہے احیاء التراث سے بہ روت اس کی جلد نمبر پانچ سفر نمبر چار سو بائیس مبحات حکم المرت مات حکم المرتم یہ دیکھیں جو عبارت ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کا مطلب پیش کرتا ہوں تصویر بھی آپ کو پیش کرتا ہوں اور ردت والے تعالی کفر تعلی مسلم تقرار اسلام اہ مختاراً بعد الوقوف على الدعاء والتزامه احكام الاسلام والتزامه احكام الاسلام ويكون ذلك بالصريح القول كقوله اشهد بالله او قول يقتضي الكفر كقوله ان الله جسم ال کاسان اور باد ہی متن اور او کہیں اتخافن لاسون او علاجل نے مریض او القائے ہی وہ ترکی تھی مکان قادے میں اور تلفے ہی نہ ہو تکلیف ہے وارا کل بل بساکر ردت کو بیان کرتے ہیں ارتداب کرتے کرتے جو اصل مقام ہے کہ اگر وہ ایسا کام کرتا ہے مسلمان بندہ جو کفر کو بالکل واضح طور پر مستظم ہو رہا ہو جیسے پرانے مجید کو پھینک دیں یا پرانے مجید کے بعض حصے کو پھینک دیں اگرچہ ایک لفظ بھی ہو یا قرآن کی توہین کی نیت سے اس کو جلا دیں حفاظت کی نیت سے نہیں لاسمت یا مریض کے علاج کی لیے سے نہیں توہین کے سے اس کو جلاتا ہے اور اس کو کسی کر مکرو جگہ میں اس کو پھینک دینا یہ سب مردد ہونے کے اسباب ہیں اور مردد ہو جائے گا ان سے بندہ وہ کہہ رہے ہیں مرتد ہو جائے گا اور مکھی میں کینیڈا نے کہا فقہ میں لکھا ہوا ہے قرآن غصے میں بھی نیچے گرا دے تو کافر نہیں ہوتا مرتد نہیں ہوتا اتنا بڑی تو اس کو غلطی نہیں کہہ سکتے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ جو غلطی کسی عام شخص سے ممکن نہ ہو وہ کسی عالم سے ممکن نہیں ہو سکتے جو دعوی علم رکھنے والا ہے اس سے ممکن نہیں ہے یہ تو بات کی ایسی ہے کوئی بھارت میں اسکال ہوتا ہے کوئی بھام ہوتا ہے وہ لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نہیں نہیں وہ تو جلال کے ساتھ پورا زور دے رہا ہے اس بات پر ادھر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا گرا دیتا ہے تو کافر نہیں ہوتا کافر نہیں ہوتا مرتد نہیں ہوتا اور دفاع کر رہا ہے سلمان تاثیر کا گیارہ دس گیارہ گھنٹے کا اس کا بیان ہے وہ دفاع میں پیش کر رہا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ محرف ہے پرلے درجے کا اور دیدہ دانشتہ اہل یورپ کے لیے وہ ایسی تعریفیں کرتا ہے عبارتیں بدل دیتا ہے اسلام کو کفر بنا دیتا ہے کفر کو اسلام بنا دیتا ہے اس مسئلے میں وہ ماہر ہے اور تمہیں پتا ہے کہ اہل یورپ سے فیض پانے والوں کے لیے ایسی چیز کوئی دور بھی نہیں ہوتی یورپ کا فیل یہ ایسا ہوتا ہے جی عبدال مجید کو جو ننکانے کا پروفیسر آج سے کئی سال پہلے میرے خطاب کے دوران اس نے بتایا تھا کہ میں نے اے ایم میں کیا ہے باغل یونیورسٹی میرا استاد پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اس نے مجھے بتایا آہل یورپ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس وقت دیتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے ہیں الزام لگواتے ہیں بندے سے لگاتے ہیں اور پھر لگواتے ہیں ایسے لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قرآن اسلام کی مخالفت تحریف یورپ کو خوش راضی کرنے کے لیے مانی بدل دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ایسے لوگوں سے کوئی مشکل کام نہیں تو بھئی جب میں نے دیکھا یار حدیث میں تو الٹا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھاگنا نہیں ہے الٹا یہ کہہ دیا کہ بخاری مسلم بخاری مسلم میں میں چیلنج کرتا ہوں پوری بخاری مسلم سے اگر وہ اور اس کا کوئی حواری یہ لفظ ثابت کرتے نہ الا فرار من ہو غلا. جن صحیحین کا وہ بار بار حوالہ لیتا دیتا رہا اور نام لیتا رہا ان سے اگر کوئی مائی کا لال دنیا یہ لفظ ثابت کر دے میں ناک کٹا دوں ہر سلا بکتوں ورنہ میرے بھائی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کا پورا پورا دفاع کریں ہمارے پاس کوئی طاقت حکومت تو نہیں ہے کہ کوئی حاکمانہ رویہ اختیار کریں ہمیں زبان دی گئی ہے اس زبان کے ساتھ ہم اپنے اسلام کا تحفظ اتفاق فرد سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اب میں یہ بھی ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہیں لاج وخر جنکم اللہ فرارن ہو یا اللہ فرارن ہو یہ کہاں آئے ہیں یہ اس تحقیق کے دوران پھر میں متلع ہوا یہ کہاں لفظ آئے ہیں یہ لفظ میرے بھائی صرف اور صرف ایک کتاب ہے اس کتاب میں آئے ہیں وہ بھی اس کی بعض روایتیں اس کتاب کی روایتیں تقریباً سٹھ کے لگ بھگ اس کتاب کا نام ہے معطا امام مالک کیا نام ہے معتا امام مالک محتاطہ امام مالک کے اندر کتاب الجامع آخر کے اندر متا امام مالک کے آخر میں یہ کتاب ہے کتاب الجامع جیسے باب ہوتا ہے نا اس طرح کا باب ہے کتاب الجام جنا اس کے اندر یہ لفظ ہے لیکن محت امام مالک روایت کرنے والے ہمارے علماء محدثین فقہا تقریباً ساٹھ کے لگ بھگ یہ میرے ہاتھ میں ترتیب المدارک ہے امام قاضی ایاز مالکی انہوں نے ان ساٹھ کے لگ بھگ حضرات کے اسمعیہ گرامی شمار کم جن میں ایک شخص جو آخری وقت امام مالک رحم اللہ کے پاس پہنچے اور امام صاحب کا جنازہ شریف پڑھ کے واپس ہوئے امام مالک کی معتع ان سے روایت فرمائی احتکاف کا باب ان سے چھوٹ گیا احتکاف کے علاوہ باقی ابواب امام مالک سے لیے ان کی روایت ان کی کتاب جو تھی نا اس کے اندر یہ لفظ ہیں اور ان کا نام ہے یاہیا بن یاہیا اندلوسی امام مالک سے موتہ روایت کرنے والے یاہیا کے نام کے دو ہیں اور دونوں کے باپ بھی یاہیا ہیں یاہیا بن یاہیا نیشا پوری ہیں ایک یاہیا بن یاہیا اندلوسی ہیں یاہیا بن یاہیا نیشا پوری وہ بھی امام مالک سے وہی کتاب روایت کرنے والے ہیں وہ امام مسلم کے شیخ ہیں جن کا حوالہ میں نے دیا ہے وہ بھی امام مالک سے ہی وہی کتاب معطا روایت کرنے والے ہیں لیکن وہ تگڑا بندہ ہے ان کے لفظ اور دیگر کشیر جو حضرات ہیں ان کے لفظ وہ مسلم شریف کے اندر جو میں نے سنائے امام مالک رحمہ اللہ سے معتہ شریف روایت کرنے والوں میں سے ایک نام یاہیا بن یاہیا نیشا پوری کا ہے وہ امام مسلم کے شیخ ہیں استاد ہیں انہوں نے امام مالک کی روایت معتا کی جو پیش کی ہے اس کے اندر جو لفظ ہیں معتہ شریف امام مالک کی وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں فلاں فروجو فرارم مینو. وہ پہلے پڑھ چکا ہوں کہ بھاگتے ہوئے نکلنا نہیں ہے جس کا وہ مطلب ہو رہا ہے پھر ایک اور چیز امام نسائی نسائی شریف والی جو سنن میں ہے اس کے اندر وہی معطا امام والا لیکن روایت عبد الرحمان بن قاسم امام کی وہ شیخ ہیں حارث بن مسکین کے اور حارث بن مسکین جو ہیں وہ استاد امام نسائی کے امام ابن قاسم والا جو معطہ شریف ہے امام نسائی نے ان کی روایت لیفظ ہیں کالا مالک کالا اب نب لا یخر چند کبول کہ امام مالک نے فرمایا ابو نب السالم جو ایسے حدیث کے راوی ہیں امام مالک کو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں حدیث میں لا جو خرجہ کبول کہ تمہیں تاؤن سے بھاگنا نہ نکالے یعنی تاؤن سے بھاگنے کی وجہ سے وہاں پر نہ نکلو اگلا نکلنا یہ جو ساٹھ کے قریب حضرات ہیں ان میں سے دو بڑے لوگ ان سے ان سے جو یاہیا بن یاہیا لیسی اندلوسی ان سے بڑے حضرات ساٹھ کے لگ بھگ جو ہیں ان میں سے دو کا پیش کیا کہ ان کے لفظ جو ہیں وہ بالکل اسی طرح کے ہیں جس طرح کے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ان میں کوئی ایسا مطلب نہیں لفظ نہیں آ رہا کہ جو تمام حدین کی مخالفت کر رہا ہوں اب یہ جو شخص ہیں یہ سونا نے کوبرا بحک کی سننے نسائی ہے سونا امام سی کا جی ان کی ایک مشتبہ ہے ایک سونا نسائی کوبراہ ہے یہ کبراہ کا حوالہ اور سنعت بالکل صحیح ہے اس کو اب وہ جو ہے نا جن کی روایت و حتہ جو ہے جس میں یہ لفظ آ رہا ہے لفظ آ رہا ہے جس کو وہ بکی میں پڑھتا ہے اب پتہ نہیں اس نے کہاں سے دیکھا اور حوالے اس کے غلط دیے جا رہا ہے صحیح مسلم اور بخاری سے اور اس لفظ کا نام و نشان ہوا تک بھی نہیں ہو اب وہ جہیا بن جہاز اندلوسی جو ہیں جنہوں نے وہ غلطی کی ہے اور ساٹھ, ساٹھ کے لگ بھگ حضرات کی مخالفت کی ہے تمام بہت کی مخالفت کر گئے یعنی غلطی لگ گئی ان کو یا کتابت میں جس طرح وہ وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں ان کا پہلے حدیث کے باب میں مرتبہ جو ہے وہ پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں من عالم سے امام دہابی فرماتے ہیں ابو عمر ابن عبد البر مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا ولم یق الہو بستر بل کہ حدیث کے باب میں اس شخص کی نظر اتنا نہیں تھی ابن عبدالبر کا قول نقل فرمانے کے بعد امام زابی فرماتے ہیں کل تر تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں جی ہاں ایسے ہی ہے ما کان من فرسان حادث یہ حادث حدیث کے شاہ سواروں سے نہیں تھا بلکانہ متوسطن بھی ہے رحم اللہ بلکہ یہ حضرت درمیانے سطح کے تھے میدان حدیث کے شاہ سواروں میں سے نہیں تھے اتنے بڑے دو نقاص محدثین ایک مالکی ہیں ایک شافعی ہیں امام دہابی شافی ہیں اور ابن عبد البر مالکی ہیں نقاص محدثین ہیں ان کا یہ فرمانا فیصلہ کرنا درمیانی سطح کے مادہ ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے کہ واقعات یا تو ان سے غلطی ہو گئی سننے لفظ, میں, لفظ سننے میں غلطی ہو گئی تو چل پڑا لکھنے میں غلطی ہو گئی چل پڑا کسی طرح ہے ان سے غلطی کیوں اس ساتھ کے لگ بھگ دوسرے حضرات جو ہیں وہ ایک بات پر متفق ہیں اور یہ ہی ہیں جو ایک لفظ عجیب و غریب لا رہے ہیں جو ساری حدیثوں کے خلاف کر رہا ہے یہ امام زرکانی کی شرم عتہ امام مالک ہے اس کا مقدمہ جو ہے شروع شروع ضروری باتوں جو انہوں نے فرمائی نہیں. اس کے اندر یہ موجود ہے کہ کون کون حضرات ہیں محتاطہ کو مالک, مالک کو روایت کرنے والے کہ جو بڑی سطح کے لوگ ہیں جن کا محت بہت ہی مضبوط اور بایا اعتماد ہے انہوں نے مختلف امہ کے اقبال نقل فرمائے ان کے کلام سے بھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو شاہ سوار ہیں موتا کے نقل کرنے والے جن میں امام محمد بھی ہیں ہمارے اور امام ابو یوسف بھی ہیں امام محمد نے براہ راست امام مالک سے لیا تھا پڑا تھا بہت تھا اور امام ابو یوسف نے اسد بن فراد کے واسطے سے کیونکہ اسد بن فراط جو ہے وہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں فقہ میں امام مالک کے پاس پڑھنے کے بعد وہ امام ابو یوسف سے پڑھے اسد بن فراد جو ہیں امام مالک سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنے کے بعد معطا پڑھنے کے بعد جب وہ عراق تشریف لے گئے تو وہاں امام ابو یوسف سے پڑھنا پڑا فقہ وہاں سے لی اور انہوں نے پھر یہ معطا امام مالک جو تھا اسد بن فراد سے امام مالک, مالک کا محدہ پھر انہوں نے اسد فرات سے حاصل کیا پڑھا لیا دی也, دی تو اس... یوں سمجھو کہ استاد بھی بن گئے اور شگرد بھی بن گئے اب امام ابو یوسف رحم اللہ سماعت یہ سب حضرات جو ہیں وہ لفظ نہیں ذکر کر رہے ہیں جو لفظ یاہیا اندلوسی ذکر کرتے ہیں وہ سب محدثین کا مخالف لفظ ہے وہ ایک غلطی ہے جس کے غلط ہونے پر بولا غلطی کرتی ہو ہوگی چاہے لکھنے میں ہو گئی سننے میں ہو گئی کسی طرح پہلے سنا سننے میں وہاں لگ گیا پھر لکھ دیا یہ بھی ہے کہ کسی کاتب سے آگے غلطی ہو گئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا لفظ بڑھ گیا یا اللہ کا پیچھے بڑھ گیا لا جوخرے جن یا لا جوخرے جو ادھر لفظ لا جوخرے جو لا جو کون جو موسم میں آ رہا ہے. لا جورے یہ میں حدیف الحب نب تیرہویں جیل تم ہی شراب ہے امام مال امام ابن عبد المر مالکی رضی اللہ تعالیٰ حدیث الصاف وہی حدیث ہے اس کے اندر اللہ فرار یہ لفظ ہے ان کے متعلق امام ابن عبد البر فرماتے ہیں حقدا فلم کا یعنی روایت یا اندلوسی میں فرار فی حدیث ابن نو تم یعنی ان کی روایت وقت جالح جماعت بن اہل علم رہا غلط اہل علم کی ایک جماعت نے اس کو لہن اور غلطی قرار دیا ہے آگے پھر وجہ بیان فرمائیے اور جو مانا ہے پھر اس کو صحیح کر کے لے گئے فرماتے ہیں کانحو کال تخروجو میں نہای دلمی کل خروج کو مل فرور کس کا مطلب یہ, یہ ہے کہ اگر اگر تمہارا مقصد وہاں سے فرار ہو تو نہ نکلنا کاش کے مکی میں کینیڈا اصل کتاب جو ہے اس تک پہنچ جاتے اور پھر شارحین حضرات کا کلام پڑھتے اور پھر کم از کم اتنا ہی سمجھ لیتے کہ اس میں جو میں مانا کر رہا ہوں یہ مانا ہی سراسر غلط ہے ایمان سے کہتا ہوں اس جو عیم کرام مانا کر رہے ہیں وہ مانا صحیح ہے حضرت نے جو کیا ہے وہ مانا ہی غلط ہے خود ان کے مقصد کے خلاف ہے ان کا مقصد ہی اس معنی سے پورا نہیں ہوتا تبدیلی بھی کی لفظ کو بھی بگاڑا یا بگاڑا نہیں تو غلط جو تھا وہ اس کو پڑھا اپنے مطلب کے لیے اور جو صحیح روایتیں تمام آدیش کی کتابوں کی تھی سب کو ختم کر دیا ایک طرف ڈال دیا نیتوں کے بھید اللہ جانتا ہے لیکن مقصد پھر بھی پورا نہ ہوا وہ میں تبصرہ باد میں کروں گا مقصد پھر بھی پورا نہیں ہوا الٹا مانا غلط ہو گیا لیکن میں یہ حوالے پیش کر لوں آپ فرماتے ہیں مانا یہ ہے یہ مانا ہے لا تخروجو میں اذا لم دا لب یقن خروج حکم اللہ فرو اے کان خروج فرار فلا تخروجو جب تمہارا مقصد فرار ہو بھاگنا ہو سب تو نہ نکلنا و نسب ہا ہونا بے مان اللہ اللہ بیمان علیہ وضاحت کرتے کرتے پھر آپ فرماتے ہیں آگے چل کر اگلے سفر یہ قد کان بشو خا بشن شیوخنا جرمون ہو برا فراہم وہاں ان کو ہا لا یخرج کملہ فرارن ہو مانا مطلب پھر وہی کر رہے ہیں یعنی کیسی عجیب بات ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ بات یہ روایت کو صحیح بھی نکل آئے نا تو پھر بھی مانا مطلب وہی ہے کیا جو باقی دیشوں والا ہے کہ فرار کرنے کے لیے نہ نکلنا فرار کرنے کے لیے نہ نکلنا اچھا پھر کہتے ہیں نے اس کو روایت کیا ہے لا جوخر جو کمل اے انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی بات کو سمجھنا اب الافرار ادھر دیکھا الف ایلیف لام لکھ کر کرفر یہ بن جائے ہے لکھنے میں لکھنے میں ارار بھی پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھنے میں کسی کو غلطی لگ گئی وہ فرماتے ہیں یہ آل فرار ہے نے یوں پڑھا ہے لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ فرار مستر استعمال ہوتا ہے افرار بہت کم ہے لغت شازہ ہے تو چاہے لغت شازاں ہو بھائی اگر کوئی ایسی تعویل ہو سکتی ہے جس کے ساتھ وہ لفظ تمام محدثین کے مطابق ہو سکتے ہیں بخاری مسلم سمام کے سب کے موافق معتق کی تمام باقی روایات کے مطابق ہو سکتے ہیں تو ضروری ہے پھر کرنا ہی پڑے گا اور کیا کریں گے اچھا،, اچھا پھر آگے پھر آگے, پھر آگے، اللہ اکبر و جو صحیح روایتیں ہیں وہ چند ذکر فرمائی اور فرماتے ہیں اعلیٰ ترین روایت جو ہے وہ عبداللہ بن واب کی امام ابن واب وہ بہتر روایت کرنے والا ان کے لفظ فرمایا کمال کے ہیں اچھا یہی بات اور فرمایا روایت ابن واحب صحیح المانہ مانا مستما جو ابن ایب توجہ ایب نے والی جو محتیا کی روایت ہے فرمایا اس کا مانا بھی صحیح ہے اور فرمایا اس پر اجماع ہے سارے محدثین اسی پر متفق ہو رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے اس کو چھوڑ دینا اور ایک غلطی کو لے کر اور پھر اس کو بخاری مسلم کی طرف بار بار منسوخ کرتے رہنا کہ میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں یار کیا کریں گے اگر کوئی نظر کی کمزوری تھی تو وہ اور بات ہے اس میں تو پھر قدرت کی طرف سے اے, یعنی عذر آ جائے گا نا یہ نظر کی کمزوری اگر نظر کی کمزوری نہیں ہے تو پھر کوئی دل کی کمزوری ضرور ہوگی ورنہ کیا وجہ ہے یار اور یہ بہت لمبی باعث ہے اس مسئلے پر اشارہ زفتانی المحتم ہے بہت لمبی باعث میں اشارہ کر دیتا ہوں جس سے یہ کتابوں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ خود دیکھ سکیں گے یہاں پر میں نے تنبیہ کر دیے خبردار کر دیا دکھا دیا والے بتا دیے کہ اس میں دیکھے جا سکتے تو میرے بھائی وقت کی قلت کے پیش نظر وقت کی قلت کے پیش نظر ناچیز نے یہاں پہلا جو موضوع تھا اس پر یہ تبدیلی کرنا تھی وہ کر دی ہے کہ بہت بڑی خیانت اور ظلم ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کے پیچھے کتابوں کے ڈھیر لگے ہوں اور تصویر میں نظر آ رہا ہو اتنا بڑا کتب خانہ وہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور تمام محدثین لکھ رہے ہیں وہ اس شخص کی نظر سے نہ گزرے اس کے کتب خانے میں یہ کتابیں نہ ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا میرے خیال میں ایسے لوگوں کا تو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کتابیں جو کسی کے پاس نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ کتابیں تو وہ ہیں جو کسی کے پاس نہیں, ہیں. تو, ہیں جو کے پاس نہیں ہیں، تو جو وہ سب سے قریب پڑی ہوئی تھی ان پر بھی نظر نہیں پڑی اور میں اب تبصرہ کرتا ہوں کہ کی... کیسا؟, کیسا عجیب ذہن ہے ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ ذکاوت میں بے مثال ہے اور دوسری طرف اتنا بڑی غلطیاں اتنا بڑی غلطیاں کہ اپنے منہ سے نکلتی ہوئی بات کا بھی پتہ نہیں ہے کیا نکل رہی ہے دیکھو میرے بھائیو حدیث تو یہ پیش کی جا رہی ہے توجہ حدیث یہ پیش کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر ببا آ جاتی ہے وہاں سے جہاں آ جاتی ہے وہاں پر اگر کوئی موجود ہے تو نکلے نہیں اور باہر سے کچھ جائے نہیں وہاں توجہ ذرا توجہ اب یہی حضرت اس حدیث کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہاں سے نکلنا ہے تو صرف تعاون سے بچنے کے لیے نکلو وہ بار بار اس لفظ پر زور دیتا ہے اگر نکلنا ہے تو تعاون سے بچنے کے لیے فرار کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے نکلنا ہے تو تعاون سے بچنے کے لیے نکلو میرے بھائی بات کو سمجھنا ایک طرف تو یہ کہنا لوگوں کو لوگوں کو وہی شخص نصیحت کر رہا ہے ہدایات اور تدابیر بتا رہا ہے گھر میں رہنا ہے کہیں نہیں جائیں کہیں نہیں جانا گھر میں رہنا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے بھاگنے کے لیے جانا ہے تو بھاگنے کے لیے جانا جہاں آ جائے گی تم تو پہلے کہہ رہے ہو کہ گھر میں رہنا ہے پھر جانا کدھر ہے اس سے بھاگتے ہوئے جانا کدھر ہے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے نصیحت ہو رہی ہے نکلنا نہیں وہاں سے بار بار دوڑ دیا جا رہا ہے نکلنا نہیں وہاں سے کیوں کہ تمہیں لگ چکی تمہارے تمہارے اوپر جراثیم آ چکے تمہیں باہر جاؤ گے تو دوسروں کے لیے لے کر جاؤ گے زیادہ جانا نہیں ہے جانا نہیں ہے بار بار نصیحت ہو رہی ہے جانا نہیں ہے ورنہ دوسروں کو لگ جائے گی جانا جانا نہیں ہے اور پھر کہنا روایت وہ پیش کرنا اور کہنا کہ بھائی نکلنا ہے تو بھاگنے کے لیے تو سمجھ نہیں آ رہی اتنا تناقض سمجھ نہیں آیا کہ پہلے ایک طرف یہ کہنا جانا نہیں ہے کہیں نہیں جانا گھر میں رہنا ہے دوسری طرف پھر کہنا ارے جانا ہے تو بھاگنے کے لیے جاؤ بھائی جب بھاگ کر جائے گا تو پھر لے کر جائے گا تم نے تو کہا تھا گھر میں بیٹھو ورنہ دوسروں کو لگا دو گے یہ کیا ہے اس کا مطلب افسوس افسوس افسوس دنیا میں بدنامی بھی لی اتنا ظلم اور خیانت بھی کی علماء کا کلام جان بوجھ کر چھوڑ دیا ایک غلط روایت لی غلط روایت پر اعتماد کر جو کچھ پیش کیا اس سے وہ الٹا اپنے مقصد اور مطلوب کے خلاف اس سارے کی نفی ہو گئی ایسا عجیب تناپور ہو گیا نہ پہلی بات رہی نہ دوسری رہی میرے خیال میں اتنا تکلیف اگر نہ کی جاتی ممکن ہے کہ اتنا تکلیف کرنے سے وائرس ادھر ہی چلا گیا <laughs> <laughs> <laughs> رتنا وائرس میں مبتلا ہو جائے معلوم <laughs> ہوا دوستو اگر کوئی آدمی اہل جورب کو خوش کرنے کی سوچتا ہے نا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا پتہ نہیں کیا نہ ہو سکتا ہے جورا پالوں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر متا کی روایت اگر متا کی روایت صحیح مان لی جائے تو پھر بھی ہم نے یعنی ناچیز اور ناچیز کے ساتھ ہی مولانا مفتی محمد نذیر احمد صاحب نے غور تعمل کر کے ترکیب اور مانا جو حاصل کیا ہے وہ بالکل واضح ہے اور جو دیگر روایات ہیں اور احادیث ہیں ان کے بالکل مطابق ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ معتد شریف کے لفظیں ابو ناگر کی روایت کے تراثر یعنی یا بن یاہیا اندلوسی تراثر کی روایت ابو ندر سے مالک کے واسطے سے کہ فلا تخرجو میں لا یخر جو کم اللہ فرارم میں اور حافظ ابن عبد البر کے بیان کے مطابق کہ بعد شیوخ نے یہ فرمایا اللہ فرار میں نو رفا کے تو اب ترکیب یہ ہوگی کہ لا یوخر جو کم اللہ فرارم میں یہ جملہ حال بن جائے گا فرار فرارمن ہو جب منصوب پڑھ رہے ہیں تو یہ عموم اشیا سے استطنا ہو جائے گا تقدیر عبارت ہو جائے گی لا یوخر جو کم فرار ان فرارن ہو اور اگر مرفوع پڑھتے ہیں اللہ فرا روم میں نہ ہو تو مسلسل اب فرق ہو جائے گا اور یہ فائل بن جائے گا لا یخ رجو دونوں صورتوں میں یہ حال بنے گا جملہ جملہ حالیہ ہو جائے گا دونوں صورتوں میں مطلب یہ نکلے گا کہ تم نہ نکلو اس جگہ سے جس وقت کے تمہارے نکالنے والی چیز فرار ہی ہو یعنی جب تمہارا مقصد صرف فرار ہو بھاگنا ہو تعاون سے اس وقت نہ نکلو اب یہ مانا اس سے ایک لازمی معنی یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس وقت نکل سکتے ہو جس وقت کے فرار کے ساتھ تمہارا کوئی اور بھی مقصد ہو اب اس معنی یہ جو مانا لازم آ رہا ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے امام عسقلانی کی فتح الباری شرح بخاری کا ایک کلام وہ سامنے رکھنا پڑے گا جو کہ انہوں نے بدل الماحول کے اندر بھی لکھا ہے اور ان سے مسند امام احمد بن حنبل شہبانی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے الفتح الربانی انہوں نے بھی صاحب فتح الباری کا وہ کلام نقل فرمایا اور برقرار رکھا وہ کلام یہ ہے فتح باری شریف کے کتاب الب کے اندر یہ وہی باب ماجود کر پتہ میں شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اولا شک کا انسورا سلا تھا منخارا جل قسل فرار مخدن فہارا لا فمشهدته لا لقس الفرار اصلا ويتصور ذلك في من تهيئ للرحيل من بلدان كان بها لا بلد اقامتي مثلا ولم يكن الطعون وقافت تفقد قو في اصناء التجهيز فهذا لم يقصد الفرار اصلا فلا يدخل في النهاي والسالف من عرضت له حاجه فاراد الخروج اليها فیتہ بےحاد فهذا جاء النقل في أن يسالف مختلفا فمن منع نظر إلى سورة الفرار في الجملة ومن أجاز أن أظر إلى أنه مستثم من عموم الخروج فرارا لأنه لم يتمحض للفرار وإنما هو لقصد التداوية وعلى ذلك يحمل ما وقع في عثره إلى آخره امام ابن حجر حاج فرماتے ہیں تین صورتیں بن رہی ہیں نکلے گا تو اس کا مقصد صرف تعاون سے بھاگنا ہوگا یہ حرام ہے بے لطفاق یعنی یہ نجائے صورت منتی وہ ناج من یا نہ ہو جائے گا یوں کہہ لو من یا نہ ہو جائے گا بے لطفاق من یا نو جائے, جائے یہ لفظ اولا ہے بے اتفاق من یا نہ ہو جائے گا دوسری صورت ہے اس کا مقصد فرار بالکل ہی نہ ہو کوئی اور ہو فرار شامل بھی نہ ہو یہ کوئی منڈیا نہیں ہے. اس کے کوئی نہیں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں مقصدوں فرار بھی ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی مقصد ہے مثلاً دوائی کے لیے جانا ہے رشتے داروں کو ملنے جانا ہے علم حاصل کرنے کے لئے جانا ہے اور بھی مقصدوں سے تو امام فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف, یہ اختلاف ہے یہ صورت اختلافی ہے منی انو بنتی ہے یا نہیں بنتی تو جو امام مالک کی دوسری یہ روایت جہی آپ اندلوسی کی جو ہے نا اس روایت کا مطلب پھر یہی بنے گا کہ جو یہ صورت ہے اختلافی اس حدیث نے اس اختلافی صورت کی وہ صورت جو ہے اس اختلافی صورت کا حکم منی کر دیا پھر یہ مطلب ہو جائے گا کہ یہ اختلافی صورت جو ہے اس کے اندر یہ دلیل بن جائے گی انہی لوگوں کی جو کہتے ہیں یہ بھی منی ہے جو کہتے ہیں اس کے بھی اس سے بھی روکا گیا ہے یہ ان کی دلیل ہو جائے گی تو بھائی اب تو مانا بالکل واضح ہو گیا کیسی جی بات ہے جس سے وہ مقیم کینیڈا اپنے مطلب کی بات ثابت کرنا چاہتے تھے وہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکی ان کو ترکیب ہی نہیں آ سکی ان کو ترکیب کا پتہ نہیں لگ سکا کہ لا یو جو کم اللہ فرارمن ہو یا اللہ فرارو میں ہو یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے اگر حضرت کو عراب کا پتا چل جاتا تو اتنا بڑی غلطی نہ کرتے اور میری سمجھ میں جو آ رہا ہے نا یہ بشار آواد جو ہے نا تاکیق جو کر رہا ہے اس کی इससे کی اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے یہاں الٹا پیش ڈال دیا الٹا پیش ڈال دیا لا یوخر جکم سے پہلے یعنی فلا تخرج میں لا یوخر ان دونوں جملوں کے درمیان اس نے الٹا پیش ڈال دیا اور یہ میرے پاس موسیقات الملا ہے یہ موسیقت الملا جو ہے نا اس کتاب میں عبارت کی جو رموز ہوتی ہیں نا یہ آج کل کی مروجہ رموز،, رموز اس کو بیان کیا گیا ہے اس میں اس کو الٹے پیش کو یہ فاصلہ کہتے ہیں اربی والے ایک سو تینتالیس سو پیپر اور فاصلے کی ارغاز جو اغراض لکھی ہیں نا وہ یہ لکھی ہے کہ تمجیز کرنا مقصود ہوتا ہے کلام کے بعض کا اباد سے اور سخت خفیفہ کرنا پڑتا ہے یہاں میری سمجھ کے مطابق سختہ نہیں ہونا چاہیے فلاں تخروج منہا لا یو خرج و کم ما فرارم من ہو ہونا چاہیے سختہ نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ جملہ خالیہ ہے اس کو ملا کے رکھنا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بالکل متصل ہے اور اس کے اندر کوئی انفصال نہیں ہے سکتا جو ہے نا وہ انفصال کو تھوڑا ظاہر کرتا ہے یہ کلام مستقل نہیں ہے یعنی استقلال پر دلال کرانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے کا تابع حال جو باندھ رہا ہے اس کا جز ہے اس کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے یہ چیز ہے بار سورت, سورت, سورت, سورت, سورت, سورت الحمد للہ شریف کی جو جی روایت ہے اس کا معنی بالکل واضح ہو گیا اور وہی ہو گیا معنی کہ جو دوسری روایتوں یعنی یعیع کی یعیع سرکار کے علاوہ دوسرے حضرات کی روایتوں کا معنی ہے اور دوسری احادیث کا جو معنی ہے بالکل متفق ہو گیا انتہائی بڑی جہالت ہے اس بندے کی جس نے اس عبارت سے الٹی مفہوم سمجھ لیا اس نے لا یوخر جوخم کا ماقبل کے ساتھ تعلق نہیں سمجھا اس نے اس کو مستقل جملہ سمجھ لیا اور کہہ ڈالا کہ جناب تمہارے نکالنے کا مقصد جو ہے وہ فرار ہو بس اور کوئی مقصد نہ ہو لہٰذا الٹا تمام حدیثوں تمام سب روایتوں کے خلاف ایک نیا مطلب یورپ کا گھڑ کے پیش کر دیا ٹھیک ہے ایسی باتیں ایسا کلام یورپ کے فیصلے سمجھ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے فقیروں کے فیصلہ سمجھ آتا یہ مسئلہ ہو گیا یہاں اب میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا وہ مقیم کینیڈا جس طرح مانا کر رہے ہیں پھر میں اگر سے پہلے بات کر چکا ہوں آخر میں پھر اس پہ زور دیتا ہوں نئے لفظوں کے ساتھ اور لفظوں کے ساتھ بالفاظ دیگر اس پہ زور دیتا ہوں وہ یہ کہ جب وہ مانا کر رہے ہیں انگلش کے لفظوں کے ساتھ جس میں بیڑا کر دیا سب کا انگلش کے لفظوں کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث کا مطلب یہ نکلے گا کہ نکلو تعاون میں کہیں اکیلا جانے کے لیے اکیلا جانے کے لیے نکلو تو میں کہوں گا کہ آزت آپ اور آپ کے متدین ابھی تک اکیلے نہیں ہوئے گھر میں بیٹھے ہیں کہہ خیر حدیث حدیث کا مطلب تو آپ نکال رہے ہیں کہ نکلو جہاں تعاون آ وہاں سے نکلو اور اکیلے چلے جاؤ تو اکیلے نہیں ہوں یہ تو وہی بات ہے جو اگلے دن میں نے تنزن اور مزاحن تنز اور مزاح کے اندر کہا تھا کہ جس طرح یہ مشورے دے رہے ہیں اور ان کو احتیاطی تدابیر نام دے رہے ہیں یہ گمراہ کل مشوروں کے مطابق اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو سرکاری غیر سرکاری لوگ گلے میں پٹا ڈالیں رسی ڈالیں اور علیحدہ جنگلوں میں ہر ایک بندہ اپنے آپ کو باندھ کر بیٹھ جائے نہ کوئی نہ اس کو پانی پلانے والا ہو نہ کھانا کھلانے والا ہو ورنہ ویرس آ جائے گا ایک ہی صورت بن سکتی ہے بچنے کی لیکن پھر کریں کیا کہ اگر یہ صورت مکی میں کینیڈا کے کی مطابق اپناتے ہیں جو حدیث کا ایک مصنوعی من گڑھ جھوٹا مانا مطلب نکال کے حدرت نے پیش کر دیا اس کے مطابق اگر چلتے ہیں تو ٹھیک ہے وائرس سے ممکن ہے بچ جائیں اکیلے اکیلے جنگلوں میں رہ رہے بچ جائیں لیکن پھر اور آفت پڑ جائے گی کہ وائرس سے تو بچ جائیں گے لیکن موت یقینی ہو جائے گی پھر سارے ہی چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے کیونکہ جلنا جب کسی نے کسی سے ملنا ہے اکیلے ہی رہنا ہے پانی کھانا پینا کلے پر باندھے رکھنا ہے ہاں جی تو سوائے بدلے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے افسوس ہے یار یہ دنیا کو کیا ہو گیا تو میں کہوں گا کہ حضرت اپنے بیان کے مطابق فوری طور پر اکیلے ہو جائیں کینیڈا کے اندر جنگل ڈھونڈے تاکہ آپ بار بار زور دیتے ہیں کہ فزیکل کنٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے تو فزیکل کانٹیکٹ سے بچیں आप घर में बैठे हैं तो फिजिकल कॉन्टेक्ट है आप अपने दोस्तों में बैठे हैं फिजिकल कॉन्टेक्ट है और अगर आपने वाकया था कोई अकेली कोठी ले रखी है फिर ठीक है लेकिन फिर आपको हर बच्चा बड़ा छोटा हैं, हर, हर किसी के लिए एक अलग कोठी तैयार करनी पड़ेगी यौरप में और क्योंकि हमारे पास तो इतना कोठियां मकान ही नहीं होते हम दुबई رہ مکان رہائش کے ہمارے پاس ایک مکانی مشکل ملتا ہے تو پھر ہمارے پاکستانیوں کے لیے تو ایک ہی مشورہ ہوگا کہ بس پٹا ہو رسی ہو اور جنگل ہو اور ایک قلعہ ہو یہ احتیاطی تدبیر ہے مقیم کینیڈا کی طرف سے اور جو آج کل احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں ان کی تدبیر کا خلاصہ سارا یہی ہے کیونکہ جب تک رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہاتھ بھی ملانا پڑ رہا ہے حاجی یہاں تک تو مقیم کینیڈا جو ہے وہ احتیاط بتا رہے تھے کہ کُرسی کو ہاتھ لگایا تو کرسی سے بچنا ہے کنڈی کو ہاتھ لگائے تو کنڈی سے بچنا ہے بسترے کو ہاتھ لگا دے بسترے سے بچنا تو ظاہر گھر میں تو نہیں رہ سکتے سوائے قلعے کے اور کوئی چارہ نہیں کوئی چارہ نہیں کیا قربان جائیں ایسے دانشوروں اور حکیموں پر ایسے ہی آج کل کے بیوقوف لوگوں کے لیے ایسے ہی حکیموں کی ضرورت ہے تاکہ لوگ بھی مر جائیں اور